ناشر، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب علمی دنیا میں اب کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی متعدد بلند پایا تصانیف مثلاََ اساس دین کی تعمیر اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ حقیقت نفاق وغیرہ علوم دین میں گہری بصیرت اور تدبر کی آئینہ دار ہیں اور علمی وہ دینی حلقوں سے زبردست خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں اب ہم آپ کی ایک اور بلند پایا تشنیف فریضہ اقامت دین کا جدید ایڈیشن پیش کر رہے ہیں اس کتاب کو پیش کرنے کے مصنف نے ایک بہت بڑی دینی خدمت انجام دی ہے اور وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے اس تازہ ایڈیشن میں مصنف موصوف نے صادقہ ایڈیشن پر پورے طور پر نظر ثانی کرنے کے بعد اس کو کافی اضافوں کے ساتھ پیش کیا ہے اب یہ تازہ ایڈیشن پچھلے ایڈیشن کے مقابلے میں تقریباً دگنی زخامت کا حاصل ہے ایک عرصے سے امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو بھولتی چلی جا رہی ہے اور اب اسے یہ بھی یاد نہیں رہا ہے کہ اس کی زندگی کا حقیقی نصب العین کیا ہے اور اسے کس لیے برپا کیا گیا ہے اس کتاب میں امت کو وہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا ہے اور اس کو خواب غفلت سے چونکانے کے لیے پوری قوت سے جھنجھوڑا گیا ہے کتاب و سنت کے ناقابل تدید دلائل شواہد سے بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا واحد نصب العین اقامت دین ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں ذرائع اور وسائل بروئے کار لانے چاہیے ہمیں یقین ہے یہ کتاب اقامت دین کی جدوجہد کے لیے دل کو مطمئن کرنے والے دلائل ایک نیا ولولا اور جوش مہیا کرے گی اور خدمت دین کے جذبے کے لیے ممیز ثابت ہوگی ہمیں امید ہے کہ ہمارے قارئین اس کتاب کو اسی گرم جوشی کے ساتھ قبول کریں گے جو ہماری دیگر مطبوعات کے ساتھ ظاہر کی ہے اور اس طرح معیاری اسلامی کتب کو پیش کرنے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے مینجنگ ڈائریکٹر اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور